فاولو بالله الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فسنو يسرهون الوحرام وما يبنى عنه مالهو سلاٰحا ان العرش kenna yakana ba wa qallama wa sanu janna ba halna taqallabi yuqima lahu yakaka ma mani yahdinu ilahu min ni'mat tujza illa اللہ الله پرانے حکیم کی ایک حکایت ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس میں بہت نصیحت ہے اور ہر ہر وقت بندے کو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 پہلی منزل کے تیار کے لیے تیاری خوب ہو کے جی یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیف یا اللہ مجھے شہید شہادت نصیب فرمائی موت تو آنی ہے لیکن مجھے شہادت کی موت نصیف تاکہ پہلی منزل آسان ہو جائے <خخ> پھر دوسری منزل قبر ہے وہ بڑی مشکل منزل ہے واشد کا گھر ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے <خخ>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 قیامت آئے گی وہ سور پھونکا جائے گا فیضا نف فی سور سور پھونکا جائے گا تحس نہس ہو جائے گی ہر چیز تباہی مچ جائے گی لا سم بے اومر قیامہ ولاء مح بنفس اذا نفس اللہ ذلزلہ اخراج عطی اللہ رزو اصکالحہ وقال انسان مالحہ اس کو کیا ہو گیا زمین کو یوم تو حد دے بے اخبار ہاں یوم تو حد دے سو اخبار ہاں بے ان نے اشارہ کر دیا کہ اب بتاؤ کیا ہے تیرے اندر یہ قیامت دوسری منزل ہے قیامت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے قرآن میں کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے فیضا جا جب بڑی ہنگامہ ہوگا وا کیا ہوگا پھر ساری کائنات ختم ہو جائے گی فرشتے ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا لے مل ملک آج کس کی بادشاہی کوئی ہوگا تو بولے گا خود ہی ارشاد فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق الواحد اسے ایک اللہ کی بادشاہی واحد کہار ہے زبردست پھر چالیس سال کوئی کتنے کہہ رہے مختلف روایات اور مختلف باتیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر دوبارہ اللہ حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا تو قیام اللہ تعالی ہیں ایسے انسان کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جائیں گے ایسے قیامت دوبارہ پیدا ہو جائیں گے یہ پہلی قیامت تھی یہ دوسری قیامت آ گئی دوبارہ پیدا ہو گئی اللہ پھر خمسین الفسنا یہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ اکبر کبھی پچاس ہزار سال کا دینا سو سال دو سال نہیں پچاس ہزار ایک ہزار دو ہزار تین ہزار دس بیس تیس پچاس ہزار سال اگر پچاس ہزار سال آپ کو کھڑا رکھا جائے تو پھر آپ تو دس پچاس دن نہیں کھڑے ہو سکتے پچاس ہزار سال سورت خمسین الفسنا پچاس ہزار سال اللہ سورہ مزمل میں کیا فرمایا تو وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا بچوں کو بوڑھا کر دے گا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 بعض لوگوں کے لیے اللہ جلال میں ہوں گے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر جلال ہوم نخت و تک بے ماقان بند کر دیں گے ہاتھ پو باتیں کریں گے ہاتھ بولیں گے, پون بولیں گے اللہ اکبر قبیرہ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 حدیث میں مطلب جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا وہ نہیں بچ سکتا کئیوں آسان حساب کتاب ہوگا پوچھا وہ کیا جی اس کو پوچھیں گے تیرا نام جی میرا نام ہے ختم اور جن کو ومن نو کے شاہ تفتیش شروع ہو گئی پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو ختم پھر کہاں جواب دے سکے گا کوئی پھر آگے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ پکڑ لو اس کو حضو ہو فغ الو ہو ثم الجحیم سلو ہو ثم فی سلسل ذرا صبران فصل کان اللہ یومن و بلاہیم یہ اللہ عظمت والے کو ہی نہیں مانتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے عظیم ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پٹائی شروع ہوگی اس کی کل سراج سے گزرے گا نیچے جہنم ہوگا آنکھے ہوں گے ایسے جہنم کے آنکڑے وہ اس کو پکڑ کے نیچے کھینچ لیں گے جہنم یو رفل مجرم سیما ہوں بن نواسی والدام مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے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 مرغی تڑ تڑپتی ہے نا یہ طوفو نہ بین و بین حمی فب یہ علا ربان قبی جلن میں ڈال لیں گے پھر گرم پانی پھر آگ کا عذاب عذاب العلیم دردناک عذاب عذاب العظیم بہت بڑا عذاب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 پھر اللہ کا سلام آئے گا سلام ان سے, سے گزرنا ہے کبھی سوچا کریں آنکھیں من کر کے کون <تصفح> سی وادی میں ہے <تصفح> منزل میں ہے عشق بلا خیز کافلا سخت جان ہم کون سی منزل میں رہے؟ پھر رہے ہر دن کو اپنا آخری دن ہر رات کو آخری رات سمجھیں اگر مل گیا اگلا دن تو سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک دن اور مل گیا اگر نہیں تو بس اب خبریں آ رہی ہیں فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا فلاں ایکسیڈینٹ ہو گیا اب حج پہ لوگ گئے وہاں بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں اتنا مجموعہ ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ غفلت ہوتی ہے طول عمل سے لمبی لمبی امیدیں ہم سوچتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ, یہ, یہ لمبی لمبی امیدیں پھر بندے کا بیڑا غرق کر رکھ بلدہ سمجھتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا فلانگ کروں گا لینے والے آ جاتے ہیں تو سہولت میں وہی رہتا ہے جو ہر روز تیاری کر لیتے ہیں نا کہ آج میرا آخری دن ہے تو وہ ایسے ہی گزارے گا نا جیسے آخری دن ہو تو آج میری آخری رات ہے ہمارے ایک دوست سے یہاں اس نے یہ ہماری کتاب چھ چھپوائے تھے چھوٹے چھوٹے ابھی بھی ہیں ان کے چھپوائے ہوئے کتابچے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 بس دل دھڑک رہے بس دھڑک دھڑکتا بند ہو جاتا ہے کوئی بہانا بن جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے ختم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 وہ تو ایک فرض ادا کر رہے ہیں وہ ہماری نمازیں بھی آپ کو پتہ ہے وصوصوں والی نمازیں حضوری والی نمازیں تو ہے ہی نہیں مجھے تو خطرہ ہے اس نماز پہ بھی شاید پٹائی نہ ہو جائے فویل الزین بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ بربادی ہے بے نمازیوں کے لیے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 جہنم میں نا یہ بےسکونی اتنی بےسکونی ہے کہ خود کشی کر لیتے تو یہ موقع ہے بندے کو کہ تو استفار کرے دوسری پڑھے کوئی کتاب پڑھ لے علیحدہ بیٹھ کے تیاری کرے لیکن آج کل ایسا ہے کوئی دکانوں میں بیٹھا ہے کوئی خواہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے وقت مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے موبائل پہ ٹیلی فون سننے کا سننے تو پڑتا ہی ہے کوئی اچھی آخرت کی قبر کی کوئی توبہ عائب ہو جا تو اچھا لگتا ہے ورنہ فضول کوئی بات کرے مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا ہم تو موت کی تیاری میں ہیں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 اور موت آ گئی اب الیکشن کسی نے لڑنا ہے الیکشن کسی نے جیتنا اس کو تو حساب دینا پڑے گا نا بھائی تمہیں قرآن حدیث کا علم دیا تو نے قرآن حدیث کی کیا خدمت کی یا تو سیاست پڑھتا نا تو پھر سیاست کا کرتا یہ تیرا کام ہی نہیں ہے اور آج کل کی سیاست کے ذریعے نہ اسلام آئے گا نہ آیا ہے ساٹھ سال ہو گئے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 بہرحال ہماری سادہ زندگی ہوتی ہے کہ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں سادہ ہیں زیادہ جھنجٹ نہیں ہیں تو ہمارا حساب کتاب مختصر صحیح ہوگا لیکن جو بڑے بڑے ذمہ دار فلاں پارٹی کا لیڈر فلاں پارٹی کا لیڈر آپ لوگ میرے پاس آتے مجھے آپ لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے یا اللہ ان کو معاف کر دے یہ بیچارے میرے پاس آتے ہیں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 حدیث میں آتا ہے, گانا زنا کا طویز ہے یعنی جو گانے سنتا رہتا ہے وہ زانی بن جاتا ہے تو ریڈیو کے ذریعے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے پھر ٹی وی وی سی آر آیا تو اس میں توبہ تو ٹی وی پاکستان کا ٹی وی اور انڈیا کے ٹی وی میں کوئی فرق انہوں مسلمانوں کے ٹی وی اور کافروں کی ٹی وی میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ یہاں تلاوت وغیرہ چل جاتی ہے وہ بھی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 اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چون گوئم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات کہ جب میں لا لائلا پڑھتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں اس لیے کہ میں لا پڑھنے کی ذمہ داریاں جانتا ہوں کہ میرے اوپر کتنی ذمہ داری آ گئی یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ مسلمان کی بڑی ذمہ داریاں تھیں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 ہرگز قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا وہ دلوں کا تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کو کہ کس نیت سے ذبح کر رہے ہیں و نسو کی و و مماتی لاہ رب العالمین کہتے برشید میری نماز میری قربانی جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے پوری زندگی میری اللہ کے لیے وقف ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کبھی اس لیے بھائی اس قربانی پہ بھی ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کرتے پھر رہے بہرحال انہوں مال ہودا دیکھ لو قرآن جگہ جگہ آخرت کی تیاری اور دنیا سے واش ہے جی نفرت دلاتا ہے کہ دنیا سے دقداری ہو جائے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 اِنَّ <لَالْحُدَى> بے شک ہمارے ہیرت <وَالْأُولَى> ہی بھی, بھی <coughs> آخرت دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے اللہ تیاری کروا رہے ہیں بندے کو <تَلَضًا> है है بے شک بس میں نے تجھے بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دی اللہ فرماتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ ہے مرنے کے بعد توبا توبا توبا توبا لا یس لا اشکا جس میں صرف وہی بد داخل ہوگا لا یس لا اشکا جس میں صرف وہی بد داخل ہوگا اللہ وط و اللہ جس نے جھٹلایا اور منہ مو موڑا <تصفح>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 قرآن کہتا ہے خوشو خضو والی نماز پڑھو ہم نہیں پڑھتے ہمارا عمل تو خلاف ہے, نا قد افلح هم صلاتهم قرآن کہتا ہے اپنی حفاظت نہیں کرتے موڑ لیا دیکھ لو ہم کتنوں نے منہ مو موڑا ہوا قرآن سے منہ مو موڑ لیا فعین اللہ ذکر اللہ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 اللہ ہے ہاں جو مالک تز... کرنے کے لیے دیتا وما... ہے وما... وہ تو صرف اپنے سب سے برتر رب کی رضا کے لیے مال دیتا ہے کہ وہ ان قریب خوش ہو جائے یعنی کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ کوئی احسان اتارنے کے لیے وہ مال دیتا ہے وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے خصوصاً حضربو بکر تعالیٰ عنہ کے لیے ہے اور جو حضرت بکر کی اتباع میں کام کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا آن قریب اس کو راضی کر دیا جائے گا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 پانی پیے جس نے مونچے رکھے ہیں پہلے مونچے پانی پئیں گی پھر اندر جائے گا ہر سنت میں حکمت ہے اور جس کی مونچے نہیں صاف ہوتی ہیں تو وہ ماشاءاللہ شریف آدمی لگتا ہے اور جس میں مونچے رکھی ہوتی ہیں نا اس کو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اور سنت یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچے صاف کرو کہ جی حضرت عمر نے مونچھیں رکھی تھی وہ وٹ بھی دیتے تھے میں نے کہا یار ایسے نہیں دیتے تھے جیسے تم دیتے ہو ان کا اور کوئی معاملہ ہوگا ایسے وٹ نہیں دیتے ہوں گے جیسے ہم دیتے ہوں. میں حضرت عمر کی شان کو حضور کا کاپی تھے حضور کی نقل تھے وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں بال بڑھ جاتے ہیں بالوں کو یوں کر لیتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی ان کی اتنی بڑی بڑی اونچے ہوں گی یہ تصور کر سکتے ہیں دوسرے صحابہ نہیں تھے غفاری اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جو ہر عمر کو سیدھا کر دیتے تھے ایک دفعہ کمیز لمبا تھا کسی نے کہا جی جو کپڑا ملا کسی کا کمیز پورا نہیں بنا آپ کا قد بھی ہے آپ نے یہاں تک پہنا ہوا ہے ان کا میرا بیٹا جواب دیکھا انہوں نے کہا جی میں نے اپنے حساب بجان کو دے دیا کہا اب آپ خطبہ دیں ہم سنیں گے اللہ حکومت اللہ اور یہ تہذیب ہم نے اپنے حضرت سے سیکھی ورنہ ہم بھی ایسے اجڑ تھے کیونکہ میں تو گاؤں میں رہا تھا اور گاؤں والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا میں و اشد دو و نفا دیہاتی لوگ کفر و منافقت میں بڑے سخت ہوتے ہیں تو ہم بھی دیہات میں رہتے تھے تو میں تو جان چھڑا کے دیہات سے بھاگا تھا دسویں کلاس یعنی بارہویں میں پڑھتا تھا بارہویں تو میرے بھائی کراچی میں رہتے جب آئے تو میں نے بھائی کو بڑے ترلے منت سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ والد صاحب میرے بڑے سخت اتنا سخت بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں بہت ہی سخت تو وہ ان کی بھائی کی سن لیتے تھے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں لے جائیں گے آپ کو. بس انہوں نے ابا جی کو کہا کہ انہوں نے امتحان تو دے دیا ویلا بھی اس کو بھیج دو میرے انہوں نے کہا ٹھیک جب تک صبح میں ان کے ساتھ نہیں چل گیا اس وقت تک مجھے ڈر ہی تھا کہ کہیں ابا جی روک نہ دے نہیں رہنے دو جب میں چلا گیا تو اوف, مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی پھر انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ واپس بلایا میں آیا نہیں کہ کہیں مجھے پھر نہ رکھ لیں دو تین سال بعد آیا کراچی سے واپس تو کہ اس جہلانہ ماحول میں تو بندہ جاہل ہی رہ جاتا ہے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 ہماری حضرت تو ایک دیکھا کتنے نفیس ایک دم مسکین پور شریف میں ہمیں گیا اور مجھے حضرت کہتے تھے حضر کہ تم یہاں بیان کرو مسکین تو میں جلدی سے وزو کیا اور پگڑی ایسے رکھ لیڑی لی سی تو حضرت میں نے کہا میں نے بیان کرنے جاؤں پھر میں بیان کرنے جا رہا ہوں پگڑی تمہاری ہے میں حیران حالانکہ وہ شیشہ نہیں ملا تو میں نے تو ایسے ہی رکھ لی اندازہ نہیں تھا اب ہم نے پگڑی مانگتے ہیں تو اندازہ کر لیتے ہیں کہ پگڑی صحیح بندی ہے اتنا حضرت نے نفاست پیدا کر دی میرے مزاج میں ورنہ تو ہم تو جاہل تھے جڈ تھے جہل تھے تو یہ نفاست ہونی چاہیے بندے نفیس چاہیے میرے یہ ہلکا سا داغ تھا یہاں پتا نہیں کم کا ہو گیا مجھے شعور ہی نہیں ہے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 کالی پکڑی باندھنا بھی سننا تھا ہم منع نہیں کرتے لیکن ہمارے مشخص جنت کے قریب چیزوں کو پہنتے ہیں کہ کثرت سے حضور نے جو عمل کیا کالی بھی باندھی ہے سفید بھی باندھی ہے اور سفید کثرت سے باندھ دی ہے اس لیے کثرت والے عمل کو کرتے ہیں حضور نے رفا یہ بھی کیا ہے لیکن حضور کا آخری عمل رفا یہ نہیں ہے ہاتھ باندھنے یہ مانتے ہیں کہ رفا زین بھی کیا حضور نے لیکن حضور کے آخری عمل جو ہے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 صا و حضور کا پہلے کا عمل ہے یا بعد کا عمل ہے لیکن ہم تو کاپی کریں گے بعد والے عمل کی کہ آخری زندگی کا عمل کیا ہے بھی کیا ہم مانتے ہیں لیکن آخری عمل کیا ہے کہ رفائی دین نہیں کیا آمین بھی کہا ہوگا کبھی اونچی لیکن آخری عمل یہ ہے کہ آمین ایسا سن ہمارے خواجہ فضل علی قریشی ایک بزرگ تھے ان کے ہاں ایک غیر مقلد آ گیا تو وہ ساری مسجد خاموش اونچی گئی تو وہ عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیا تو حضرت نے بعد میں کہا ٹھیک ہے بھائی ہم منع نہیں کرتے اونچی آمین کہہ لیا کر لیکن ازان نہ دیا کر اونچی آمین, آمین کہہ لیا کر لیکن ازان نہ دیا کر یار کہ اللہ کوئی بہرا تو نہیں اس کو ایسا سنتا نہیں تو یہ ہمارے مشحق اصلاح کرتے ہیں اور میں اللہ کو اونچی بھی سنتا ہے ایسا بھی سنتا ہے تو دل میں کوئی بات سوچ لے علیم ام بی اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے آپ زبان کی کیا بات کرتے ہیں اللہ اکبر کبھی تو اصلاح اور تربیت ہونی چاہیے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 کوئی کیسے کرتا کوئی کیسے کرتا کوئی کیسے کرتا اب کوئی کہے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں محمد اور رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہو جائے گا کبیر شیطان لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا اللہ کو تو مانتا تھا آدم صفی اللہ آدم علیہ السلام کو رسولوں کو نہیں مانتا اسی طرح غیر مقلت جو ہیں وہ ایسے کرتے یہ بخاری شریف میں یہ بخاری شریف میں یہ ہے اب بخاری شریف میں یار تو پہلی کا طالب علم ہے اور ایم اے کی تو کلاس جو کتاب لے کے پھر گئے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک بندہ میرے ہاں مسلمان ہوا میں نے اس کو نماز چیزیں بتائیں وہاں ایک غیر مقلد بیٹھا تھا جب وہ آدمی باہر نکلا نیا مسلمان تو کہ لوں یہ ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو آؤ ایک کتاب دیتا ہوں اس کو پڑھتے جو عمل کرتے جو وسطو کامیاب ہے تو کہ لوں کل وہ دوسرے دن آیا تو اس نے ایسے کچھ میں بخاری شریف دی ایسے پکڑی دی. اب وہ پھر نیچے ہو جائے پھر وہ اوپر کرے پھر نیچے کے حضرت نے کہا یہ کیا حضر نے کہا بخاری بخاری <laughs> تو حضرت نے کہا کیا بخاری بخاری تو حضر نے کھول تو بخاری شریف حضر نے کہا یہ آپ کو کس نے دی تو کل کلمہ پڑھا کل مسلمان ہوا کل جی میں جب یہاں سے گیا تھا نا ایک بندے نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں صحیح گائیڈ لائن دیتا ہوں یہ لو بخاری شریف اس کو پڑھو عمل کرو وسط کامیاب سات سال پڑھتے साल سال بخاری شریف سمجھ نہیں آتی لوگوں نے عمریں لگائیے بخاری شریف کے ابواب کی حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ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 آذان ہوئی تو چلو جی اللہ اکبر حالانکہ اس میں بھی پانچ سات منٹ انتظار کر لینا چاہیے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں جائے علم ہی نہیں ہونا چاہیے ساتھ حکمت و دنائی بھی آنی چاہیے سکا علم نہیں ہونا چاہیے تو علم کے ساتھ حکمت و دنائی تو سوبت سے آتی ہے اگر صوبہ ضروری نہ ہوتی تو میرے دوست اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا ہوں صحابہ کس سے بنے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 باقی سا تھوڑی اس کی خراش تراش کر کے اس کو سیدھا کر دیتے لیکن صحبت کے ذریعے اس کو درد ملتا ہے نور ملتا ہے ایک کیفیت احسان ملتی ہے وہ بھی جو مضبوطی سے شیخ کے ساتھ ربتا رکھتا ہے تو یہ ساری سیکھنی پڑتی ہیں یہ نہیں جی، کورس تو لفظ ہی لٹاتے ہیں اکبر البادی نے بڑی عجیب شہر کراڑا بڑا حکیم تھا وہ شہر داڑھی والا تھا علامہ اقبال کا مرشد تھا اور اس کی پوری باقاعدہ داڑھی تھی وہ کہتا ہے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں بلکہ یہ کہا کورس تو لفظ ہی رٹاتے ہیں رٹا لگاؤ یاد ہو جاتے ہیں کورس تو لفظ ہی رٹاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں آدمیوں کی سوبھا میں بندہ بیٹھ کے آدمی بنتے ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بننے کی توفیق اللہ اور اپنا قرب و محبت نسیم اللہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما تربیت فرما دیں صحیح معنوں میں ہم انسان بنا دیں اپنا قرب اور محبت آخری وقت اللہ کتنے بجے میں